خبر ہے اگلی آیت ہے جسے علامہ اقبال نے قرار دیا کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس یہ ہے سید نذیر نیازی نے ہمارے ہاں قرآن کانفرنس میں باقاعدہ بیان کیا ان کے مضمون میں بھی موجود ہے یہ کہ میں نے حضرت علامہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کے فلسفہ خودی کے بارے میں بڑی جیب گوئیاں ہوتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ فلاں نشے سے آپ نے عقص کر لیا ہے فلاں کر لیا ہے آپ بتائیے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل آ جانا فلاں وقت تو کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش رہا کہ شاہر مشرق اور حکیم الامت مجھے یہ اعزاز بچ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ میرے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے تو میں گیا اور بہت خوش ہو گیا پینسل کاپی لے کر گیا میں گیا تو کیا تیرا قرآن مزید اٹھا لاؤ تو ایک تو مجھ پر ووس ویسی پڑ گئی پھر کہا کہ کھولو سورہ حسن نکالو اور یہ آج پڑھو ولا کے کلو کل نذین نسول بلافاسکون یہ ہے میرے فلسفہ خودی کی سورس دیکھنا مسلمانوں ان لوگوں کی تلاش نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا فانساہ منفوس ہوں. اس کے کیا معنی ہے؟ کیا کوئی خدا سے غافل جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اپنے پیٹ کا خیال نہیں رہتا اس کو اپنے جسم میں کوئی پھوڑا نکل آئے تو علاج بھی کراتا کس چیز سے غافل ہے وہ اپنے جسم سے غافل نہیں وہ اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں اس کے تقاضوں سے غافل نہیں اس کی اپکیپ اس کی مینٹیننس اس کی ریئل اینڈ کو درست کرتے رہنا کسی چیز سے غفل معلوم ہوا کہ اس حیبانی وجود کے علاوہ کوئی حیثیت ہے انسان کی اصل حقیقت جس کو انسان بھول جاتا اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مجادلہ کے اندر بھی الفاظ آئے تھے کہ شیطان نے انہیں اللہ کو بھلا دیا فانصاہ ہوں ذکر اللہ استحمد عالیہ شیطان فانصاہ ہوں ذکر اللہ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں بھلا دیا ہے اللہ کے ذکر سے کافل کر دیا ہے تو جو لوگ اللہ کو بلا دیتے ہیں وہ اپنے آپ سے اپنی اصل حقیقت سے نافل ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں حیوان اور آج کا ہماری جو تہذیب کا جو مرکزی نکتہ ہے آج کا گلوبل سولیزیشن کا کہ انسان میرا حیوان ہے اور اس میں سب سے بڑا پارٹ پلے کیا ہے ڈاروین کے نظریہ ارتقا نے حیوان جی, جیسے اور حیوان ہے ویسا حیدان انسان ہے اتنا ہی فرق ہے نا جتنا گھوڑا اور گدا گا ذرا کوش قسم کا ہے ذرا گھٹیا رف قسم کا جانور ہے اور ذرا گھوڑا فائنڈ ہے ریفائنڈ ہے کم کرت والا باقی بنیادی فرق کیا ہے گدے میں اور گھوڑے میں اسی طرح گوریلا اور سیمپنزی اور انسان کیا فرق ہے اتنا ہی فرق ہے جتنا گدے اور گھوڑے میں ہے اتنا ہی گوریلا اور سمپنزی اور انسان میں کوئی فرق نہیں وہی جو ان کے ہیں وہی موٹر ان کے ہیں سارے وہی موٹے سائیکولوجی ہے تو اسی پر چل رہی ہے جو محرکات یا عمل ہے انسان کے وہ وہی ہے جو ہے اور ہی. یہ ہے اصل میں اس دور کا میاں اللہ کو بھول جانا اور اپنی اصل حقیقت یعنی روح اللہ کو بلاؤ گے کہ تمہارے اندر جو بیماری ایلیمنٹ اس میں پھونکا تھا اس سے غافل ہو جاؤ اب کیا رہ گئے تم میرے حوال میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی وہ اپنشت کا جملہ سنایا ہے مین از اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل سیٹس وچ اینکم پاس از ریئل سیلف تو میری انا ہے میری خودی ہے اور یہ اناخی فلسفیانہ الفاظ ہے کس طے کے لیے وہ جو روح ہے میرے اندر ہے دور تجلی بھی اسی خاک میں پہن رافل تو نرا شاہی میں ادھرات نہیں ہے نقطہ نوری کے نامے او خودی زیر خاکِ ما شرار زندگی لیکن اس سے غافل جب اس سے غافل حیوان رہ گئے جب حیوان ہو گئے الاحم الفاسقون تو حیوان کے لیے تو کوئی مورل لا ہے نہیں اور ارلی فرینچ لٹریچر جو ہے پچھلی سنچری کا وہ سارا اسی پر بیسڈ ہے وہ سارے دلیل یہاں چلاتے ہیں کہ انسانوں نے اپنے اوپر قیدیں لگانی ہے بیوی بیٹی ماں میں فرق کرنا حیوانات میں کوئی فرق کرتا نیو ڈسٹ کلب سے جا کر حیوانات میں سے کوئی لباس پہنتا کہ انسان نے خافت بندوں کو یاد کر دیا ان کے لیے سورس ہے وہی ہی حیوانوں کی زندگی انہی سے تو مک کرو یہ ہے انسان کے اندر صرف حیوان نہیں ہے جیسے کہ شیخ سادی نے کہا تھا آدمی زیادہ طرفا ماجو نس فرشتہ سرشتہ وز ہے یہ جو انسان ہے آدم زاد یہ ایک ناجونے مرکب ہے اس میں فرشتہ بھی سرشتہ کہتے ہیں گوننے کو آتے کو پانی کو ملا کر گونتے ہیں آپ جب جان کرتے ہیں تو از فرشتہ سرشتہ وز حیوان اس میں فرشتہ بھی ہے ایک حیوان بھی ہے دونوں گندے ہوئے فرشتہ ہے روح عالم امر کی شے اور وہ نور سے پیدا کیا روح بھی روح عالم امر کی شے یہ سلونا کلی روح کو روح میں ربی یہ بھی رو سے پیدا کی گئی نخت نوری یہی تو لذین رسول لاجستی صحاب النارے وصاب الجگنا دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے جنتحم الفائزون یقین جن جنت والے ہی کامیاب ہوں گے اللہ مجالنہ بن ہوں اللہ خل جنت باد امرار اللہ اجما بن انار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر اس کے بعد آیت آئی ہے قرآن مجید میں عظمت قرآن کے بیان میں عظیم ترین آیت لالا جبل الل خاشعا من خشیت اللہ اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا متصدعا پھٹ جاتا من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے میں نے جو شروع میں تعارف قرآن پر جو گفتگو کی تھی اس میں اس کا حوالہ دیا تھا عظمت قرآن کے لیے قرآن ایس سچ قرآن فی نف ہی اس کی عظمت کیا ہے ایک ہے قرآن کی افادیت کیا ہے دو چیزیں جدا ہیں ایک فی نف ہی وہ کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے ایک یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے افادیت کیا ہے نفادیت پر بس یہ پڑھ چکے لیکن خاص طور پر دو آئے سورہ یونس کی خیر <سؤال> لیکن قرآن تھی نقصح اگر ہمیں اسے اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا پھٹ جاتا اور اس کے لیے میں تشریح کر چکا ہوں سورہ آراس میں جو معاملہ ہوا تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ سے رب ارے نہیں اندور الیک اور اللہ نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے جلد ترا نہیں بلا کہ اندور ڈبل ہے سقر کا مکان اس پہاڑ کو دیکھو ہم اپنی تجربہ اس پر ڈالیں گے اگر وہ سہار جائے کھڑا رہ جائے اپنی جگہ پر برداشت کر جائے تو تم بھی سمجھنا کہ ہاں ہمیں دیکھ سکو گے لِلْجَبَلِ جب اس کے رب نے ایک اپنا پرتو ایک ایک ایک تجلی تجلی کیا ہے روشنی ایک نور اس نور کا جو اللہ نے تعالی وہ پرتو ڈالا اس پہاڑ پر الکن رمو سا سا کا وہ ریزا ریزا ہو گیا اور تجلی باری تعلیٰ ذات باری تعلیٰ کی تجلی کے بالواسطہ مشاہدے کا اثر ہوا ہے کہ حضرت موسا بے ہوش ہو کر گر گئے اب نوٹ کیجئے یہ بالکل وہی بات ہے جو تمسیل کی شکل میں آ رہی ہے فرق کیا ہے وہ تجلی ذات تھی باری تعالیٰ کی یہ تجلی صفات ہے کلام اللہ اللہ کا کلام ہے کلام متلی کی صفت ہوتا ہے اس کی بھی تاثیر وہی ہے جو رات باری تعل کی تاثیر اس کو علامہ اقبال نے ادا کیا ہے فاش گویم آ کے در دن مزمرست میں ساتھی کھول کے بیان کر دوں جو میرے دل میں مزمر ہے چھپی ہوئی بات ہے ان کتابیں نیست چیزیں دیگر یہ قرآن کتاب نہ سمجھو اسے کتاب نہیں کچھ اور ہے کیا ہے نسلے حق پن ہاؤ ہم پیداست آج ہم نے وہ ہائٹ بھی پڑھ لی والباطن اللہ ظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے تو ذات باری تعالی جیسے الباطم بھی ہے اسی طرح اس نے حق پو ہم پیداستوں یہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے سامنے بھی ہے اس لیے میں بیان کر چکا ہوں وہاں سورہ واقعہ میں آج امر سوئی المتا جب تک کہ اندر پاک نہ ہو چکا ہو قرآن کی حقیقی معرفت اور مہانی تک انسان پہنچ نہیں سکتا چھڑکوں تک رہے گا ہڈی ہوگی اس کے ہاتھ میں بوڈا نہیں ہوگا اس کے پاس نہ منگا برداشتیں استخا پیشے سغان داختیں مخت تک نہیں پہنچ سکتے وہ ہے اصل میں قرآن مجید کا معاملہ کہ تجلی صفات باری تعالی صفت ہے کلام کی اور کلام میں آپ کو معلوم ہے متقدم کی پوری شخصیت جو ہے منعقد ہو جاتی ہے کوئی شخص ہے کوئی بٹیاارن ہے کوئی اور ہے بڑموجا ہے اب ان کی اب ان کی اپنی زبان ہے ان کا ایک جملہ آپ سنیں گے پتہ چل جائے گا یہ کون بول رہا ہے یہ کون بول رہی ہے اس لیے کہ پوری شخصیت ان کا ذہن و فکر کا حدود ربار ان کی تہذیب و تمدن کے ساتھ کس درجے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے سب واضح ہو جائے گا تانک باجی راگ پایا اللہ کا کلام رہی ہے اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں غور کریں سوچیں اب یہاں سے وہ تین آیتیں شروع ہو رہی ہیں وہاں چھ تھیں صفات صفات اور اسما ہمارے ہاں جو ایمان کے لیے جو یاد کیے ہوں گے آپ نے اگر اللہ تعالیٰ نے بچپن میں یہ موقع آپ کو دیا ہو تو ایمان مجمل ایمان مفصل ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہے آمن تو مل رہا ہے کما ہوا بے اسما ہی, ہی. ب تو جب کام نہیں تو اسما اور صفات صفاتِ باری تعالیٰ کے موضوع پر سورہ حدیت کی پہلی چھ آیات یہ قرآن مزید کا ذروا ہے سنام ہے چوکی سنا چوکی ذروا کہتے ہیں اونچ کے کوہان کو کوہان کی بھی اونچی جو سب سے نمایاں شہر ہوتی اسما پر یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے اور ایک خاص بات جو میں نے وہاں نوٹری کرائی تھی آپ کو سورہ حدیب میں واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اسمائے باریکالا کے مابین حرف عطف باو آیا ہے اور کئی نہیں چار اسما آئے ہیں سورہ جمعہ کے شروع میں یہ سب معافی سماوات میں قدوس العزیز الحکیم کوئی حلف واؤ نہیں اور آٹھ عزمہ آئیں گے یہاں پر الملک القدوس السلام المومن المحمن العزیز الجبار المتکب کوئی حلف واؤ نہیں بحول عزیز الحکیم یہ نہیں ہے عزیز ول حکیم نہیں اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالی کے تمام اسما اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بلک وقت موجود ہیں. واؤ میں تو مہارت پیدا ہو جاتی ہے واؤ میں ترافی پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہاں کیوں آئے سورہ حدیث میں اس لیے کہ اول و آخر میں ایک وقت نہیں ہو سکتے وہ حال عقلی ہے ظاہر و باطن ایک وقت میں ہو سکتے ہیں میرا ظاہر میرا باطن یہ تو ایک وقت میں موجود ہے قرآن کا ظاہر اور قرآن کا باطن ایک وقت میں موجود ہے اول و آخر ایک نہیں اس لیے وہاں وا لایا گیا ہو ول آخروا وا بارہ لفظ یہاں پر نوٹ کیجیے ہو اللہ اللہ الاح ادا وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں عالم الغیب شہادہ جاننے والا ہے کھلے کا اور چھپے کا وہ بھی جو تمہارے سامنے ہے اور وہ بھی جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے اس لیے کہ غیب اور شہادہ جو ہے یہ ہمارے اعتبار سے اللہ کے اعتبار سے نہیں وہی اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہو اللہ اللہ الہ الا الغ عالم الغیب شہادہ <وَشَحَادَة> یہ بھی ایک نام کی حیثیت سے شمار ہوتا ہے جو اسماق نندان میں گنے جاتے ہیں عالم الغیب الغ <وَشَحَادَة> یہ ایک نام ہے اللہ اور میں ایسا کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے سب شہادہ ہی شہادہ غیب ہے ہی نہیں اس نقطے کو یہاں سمجھ لیجیے اس لیے کہ یہ سورج دن میں آئے گا پھر دوبارہ اور بہت اہم طریقے پر آئے گا جب قرآن میں غیب اور شہادہ کا لفظ آتا ہے وہ ہمارے اعتبار سے کہ ہمارے لیے ایک چیز وہ ہے کہ جو ہمارے ہوا سے خمسہ کی گرست کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے چاہے وہ ٹیلیسکوپ سے آئی ہے اور چاہے وہ مائکروسکوپ سے آئی ہے لیکن دیکھنے والی شے ہماری آنکھ ہے غیب وہ ہے جو ہم سے چھپا لیا گیا جنت ہے دوزخ ہے آخرت ہے فرشتے ہیں خود سب سے بڑی ذات باری ٹاغا ہے لیکن اللہ ہر شے کا جاننے والا ح الرحمان الرحیم وہ رحمان ہے اور رحیم ہے جس پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے میں نے مداح کی تھی ہو اللہ الزیلا اللہ اللہ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں الملک بادشاہ حقیقی اور قدوس پاکلام سلام کی اور سالم ہر اعتبار سے سالم کوئی اس کو لزن پہنچانے والا نہیں ہے ہر عیبوں سے پاک المومن امن دینے والا امان دینے والا المحمن پناہ میں دینے والا العزیز زبردست مطلق العنان جس کی اتارٹی ایبسلیوٹ ہے الجبار دباؤ رکھنے والا المتکبر عظمت والا برائی والا آپ نام آئے ہیں الملک القدوس السلام المن الم الجبار الک سبحان اللہ اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں هو اللہ الخالق الباری المصور وہی ہے اللہ اب نام اور آگے الخالق الباری المصور ان میں ایک خاص ربط ہے خلق اس میں سب سے پہلے اگر ہم اپنے اوپر تیاس کریں تو پہلے کوئی شہ بنانے سے پہلے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے بڑھئی نے میز بنانی ہے اس کے ذہن میں میز کا نقشہ پہلے بن چکا ہے کسی بنانی کسی کا نقشہ بن چکا ہے یہ اس کی ذہنی تخلیق ہے پھر وہ اسے ظاہر کرتا ہے عالم واقعہ میں وہ لکڑی کی میز بنا کر اسے واقعہ نمایاں کر دیتا ہے لے آتا ہے پھر اس کی تصویر فینشنگ ٹچز اس کے رنگ رون یہ تینوں مرحلے ایک ہی پروسس کے ہیں اللہ نے تخلیق فرمائی پھر اس کو ظاہر کیا ادم کے پردے سے نکال کر اور وجود کے پردے میں لے آیا باری بڑا کہتے ظاہر کرنے والا ملقبل النبراہا اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں ماں صاحب ابھی مصیبت انف فی انفسکم الا فی, فی کتاب من ملقبل النبراہا سورہ حریف بھی آج پڑھ چکے ہیں وہی ہے الخالق الباری المصور رسماسنا تمام اچھے نام اسی کے ہیں یو سب لہو مافی سماوات ورگ یہاں نوٹ کر لیجئے یو سب لہو مافی سماوات و مافیل ارد نہیں ہے یو سب لہو مافی سماوات ورگ سورہ حریت کے شروع میں تھا سب بہاد اللہ ہے معافی سماوات ول ارگ سورج میں آیا سب اللہ ہے معافی و یہاں اور پھر دو مرتبہ آئے گا یوسف بہل اللہ معافی سماواتے وہ معاف الورت جمعہ کے شروع میں بھی سورت تدابل کے شروع میں بھی بہو العزیز الحکیم دیکھیے اس سورہ مبارکہ کی خصوصیت یہ ہے شروع بھی ہوئی تصویر کے ساتھ اختتام بھی تصویر کے ساتھ شروع میں بھی العزیز الحکیم زبردست حکمت والا عاقم میں بھی العزیز الحکیم بارکلی قرآن عظیم و نفال ویا تم ملا تم ذیقی حکیم